كتاب النكاح النكاح ينعقد بالاجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي او يعبر باحدهما عن الماضي والاخر عن المستقبل مثل ان يقول زوجني فيقول زوجتك کتاب نکاح پے عربی زبان میں نکاح آقد کو کہتے ہیں بھائی عقد اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں نکاح کا معنی ہے وسیع کرنا صحبت کرنا بھائی کرنا اور اصطلاح شریعت میں یہ حاشیے میں آپ کی دی ہوئی ہے تعریف یا ریدو ملک متعطی خسدن موتاطی خس دن مل گیا بھائی درمیان میں مانا ذکر کیا بھائی آخری دوتا وہ ایسا عقد ہے جو وارد ہوتا ہے مل کے مطالع پر قسطن ارادہ کرتے ہوئے وارد ہوتا ہے کیا معنی یعنی فائدہ دیتا ہے مل کے مط کا کہ مرد کا عورت سے نفع اٹھانا حلال ہو جاتا ہے بھائی اور قسطن یعنی نیت بھی یہی ہے کہ عورت کیا ہے مرد کے لیے حلال ہو جائے مل کے متا یہاں پر حلال ہو جائے بھائی جی تاریخ پہ نشان لگا لیا بھائی یاد رکھیے نکاح اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی نکاح کی وجہ سے انسان کو دنیاوی اور اوپروی دونوں لحاظ سے بڑے نفع حاصل ہوتے ہیں بھائی دنیاوی اعتبار سے بھی اور اوپروی اعتبار سے بھی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا دل ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے بھائی سب سے بڑی بات یہ کہ نفع کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ تو ہے ہی اخروی فائدہ بھی اللہ نے بہت رکھا ہے اس میں بھائی کہ میاں بیوی بی کا آپس میں بیٹھنا باتیں کرنا صحبت کرنا ہر چیز پہ اللہ عظیم اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں ح کے میاں بیوی کا آپس میں بیٹھ کر محبت کی باتیں کرنا یہ بھی نفل نمازوں سے بہتر ہے بھائی اس کا بڑا ثواب ہے کہ انسان ایک حرام مقامات کو چھوڑ کر کہاں پر مصروف ہے حلال مقام میں بھائی تو بہت نفع ہے اس کا بھائی اور بعض احادیث میں آتا ہے بھائی کہ اہل و عیال والے ایک شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے شخص کی ستر رکعتوں سے افضل ہیں بھائی تو کہاں دو رکعتیں اور کہاں ستر, ستر رکعتیں بھائی وہ دو رکعتیں ستر رکعتوں سے افضل ہیں بلکہ ایک حدیث میں تو بیاسی کا ذکر آتا ہے کہ اہل و عیال والے ایک شخص کی دو رکعتیں بغیر اہل و عیال والے کی بیاسی رکعتوں سے افضل ہے بھائی کتنا زیادہ ثواب ہے مولانا یہ تو صرف دو رکعتوں کی میں نے بات کی آگے ساری زندگی جو ثواب پر ثواب ملتا چلا جا رہا ہے ہر چیز میں اسی طرح زائد ثواب کتنا زیادہ اوپر بھی نفع ہو گیا علماء نے لکھا ہے بعض حالتوں میں نکاح فرض ہوتا ہے کبھی نکاح سنت ہوتا ہے کبھی مکروح تحریمی اور حرام وغیرہ بھائی اگر انسان کو یقین ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا تو اس وقت نکاح فرض ہو جاتا ہے بھائی اور عام حالت میں نکاح سنت معقدہ ہے بھائی سنت موقعہ بھائی اور اگر یہ یقین ہے کہ نکاح کے بعد میں بیوی پر ظلم وغیرہ کروں گا تو پھر مکرو تحریمی ہو جائے گا اور اگر پکا یقین ہے تو پھر حرام ہے بھائی تو مختلف احوال ہیں یہ بھائی تو عام حالت میں نکاح کیا ہے سنت موقعہ ہے بھائی تو دیکھیے بھائی اب کتاب پر ان نکاح یا ناقد ان نکاح یا بل ایجابل والقبول نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ بھائی ایجاب اور قبول کے ذریعے کیا ہوتا ہے نکاح منعقد ہو جاتا ہے بھائی تو پہلے جو کلام کیا جائے وہ ایجاب کہلاتا ہے اور ثانیاں جو کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے قبول کہلاتا ہے بھائی تفصیل کتاب البیا میں گزر چکی بھائی تو کہتے ہیں نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ذریعے بلف ذینی لفظ نکیرا آیا اور نکیرا کے بعد فیل آیا اور نکیرا کے بعد آئے تو میں نے بتلایا تھا عموماً آپس میں کیا بنیں گے موسو صفت بنیں گے اور موسو صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں بھائی موسو سے پہلے ایسا کا لفظ لے آتے ہیں بھائی لفظ نہیں دو ایسے لفظوں کے ساتھ یو اکبر و بھی ہیما انل کے جنہیں تعبیر کیا جائے عن ماضی ماضی سے بھائی ماضی کے سیغے ہونے چاہیے بھائی ماضی کے سیغے سمجھ میں آیا بھائی اور یو اکبر عن آحری ہیما عن ماضی یا تعبیر کیا جائے ان دونوں میں سے ایک کو ماضی کے ساتھ اور دوسرے کو مستقبل کے ساتھ بھائی ایک سیگا ماضی کا ہو اور دوسرا مستقبل کا ہو تو پھر بھی نکاح منعقد ہو جائے گا بھائی ماضی کی تو بات واضح ہے ایک نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا یا ایک شخص کہتا ہے دوسرے سے میں نے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اس نے کیا کہا میں نے قبول کیا تو دیکھو یہ ماضی کے سیغے ہیں میں نے قبول کیا میں نے نکاح کیا یہ بھی ماضی کا سیگا اور میں نے قبول کیا یہ بھی ماضی کا سیگا اور اگر یوں کہ میں قبول کروں گا یہ تو مستقبل بن گیا والا نا اس سے نکاح منعقد نہیں بھائی معلوم وہ ابھی قبول نہیں کر رہے تو مستقبل کا وعدہ کر رہا ہے صرف کوئی. او يعبر باحدهما عن الماضي يا ایک کو تعبیر کیا جائے ماضی سے اور دوسرے کو مستقبل سے بھائی کیسے تعبیر کرے کو ماضی اور دوسرے کو مستقبل سے صاحب حضوری خود بتلا رہے ہیں مثل اي يقول مثال کے طور پر دونوں عقد کرنے والوں میں سے ایک کہے زو وجنی تو مجھ سے نکاح کر لے فایقول تو دوسرا عقد کرنے والا کہتا ہے زوجتک میں نے تجھ سے نکاح کر لیا تجھ سے کیا کر لیا بات سمجھ میں آئی بھائی اینکو پہلا کیا آیا اینکو یا پولو کون سا سیکھا ہے واحد مذکر کا اگلا دوسرا بھی آ ہے یا دوسرا کیا کہتا ہے وہ بھی واحد مذکر کا سیگا ہے تو اشکال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں بھائی کہ پہلا کہہ رہا ہے مجھ سے نکاح کر لے تو ان میں سے ایک کو مونز کا سیکھا ہونا چاہیے بھائی تو جواب یہ مولانا کہ یہ ضمیر راجے ہے متاقد کو عقد کرنے والا اب وہ عام ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مونز بھی ہو سکتا ہے تو ایک عقد کرنے والا کہے زو تو مجھ سے نکاح کر لے فیا تو دوسرا عقد کرنے والا کہے تو میں نے تج سے نکاح کر لیا سورج سمجھ میں आ गई भाई تو یہاں یاد رکھیے ایک طرف سے अमर آیا جب وجنی تو مجھ سے نکاح کر لے دوسری طرف سے ماضی آیا بھائی تو نکاح میں ماضی کے سیگے کا ہونا ضروری امر کے سیگے کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو پھر یہاں کیسے نکاح ہوا بھائی یاد رکھنا جب ایک نے کہا دوسرے سے تو مجھ سے نکاح کر لے تو دوسرے کو گویا وکیل بنا دیا اپنی طرف سے کہ اپنا نکاح کس کے ساتھ کر دو اپنے ساتھ میرا نکاح اپنے ساتھ کر دو دوسرے کو وکیل بنا دیا اس نے اب دوسرے نے جب کہا نا وج تو کا میں نے کیا کیا تج سے نکاح کر لیا تو وہ یہ کلام دونوں کی طرف سے گویا کہ اپنی طرف سے وہ کر رہا ہے نکاح اسفالتن اور دوسرے کی طرف سے وکالتن بھائی تو دونوں ایجاب و قبول اس ثانی کے اندر آ کس کے اندر آ گئے ایجاب اور قبول دونوں یہاں آ گئے ایجاب کیسے آیا پہلے نے جو کہا تھا زوجنی میرے ساتھ نکاح کر لے امر حکم دے رہا نا اور تو گویا اس نے وکیل بنا دیا تھا اس کو کیا بنا دیا تھا بھائی نکاح میں وکیل بناتے ہیں بے شیرہ میں وکیل بناتے بناتے ہیں نہیں نے گاڑی خریدنی ہے کسی اور کو کہتے ہیں جاؤ بھائی میرے لیے گاڑی خرید لو اسی طرح نکاح میں بھی وکیل بناتے ہیں بھائی سمجھ میں ہے کہتے ہے جا کر میرا فلاں سے کیا کر دو نکاح کر دو تو یہ وکیل بن کر جاتا ہے جا کر ادھر نکاح کروا دیتا ہے تو یہاں بھی جب اس نے کہا زبان دوسرے عقد کرنے والے سے کہا تو دوسرا اس کی طرف سے وکیل بن گیا تو نکاح کے بعد میں ایک ہی شخص منانا کیا کر سکتا ہے دونوں طرف کا متولی ہو سکتا ہے بھائی بھائی میں نے آپ کو وکیل بنایا بھائی کہ جاؤ میرا نکاح فلاں سے کر دو اور فلاں نے بھی آپ کو وکیل بنا دیا کہ میرا نکاح فلاں سے کر دو تو آپ دونوں طرف سے کیا ہو گئے اب آپ دو گواہوں کے سامنے کہہ دیں میں نے خلا کا خلا سے نکاح کر دیا تو دونوں ایجاب اور قبول یعنی کرنے والے دونوں کی طرف سے ایک ہی شخص کیا ہو سکتا ہے وکیل ہو سکتا ہے متولی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں بھی جس طرح ایک ہی متولی ہوا دونوں طرف سے ایک اپنی طرف سے اسالتن اور دوسرے کی طرف سے وکالتن ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين او رجل و اور منقض نہیں ہوتا مسلمانوں کا نکاح مگر دو ایسے گواہوں کی موجودگی میں حرین جو کیا ہوں آزاد ہوں بالغین بالغ ہوں عاقلین عاقل ہوں مسلمین اور مسلمان ہوں اورینی یا ایک مرد اور دو عورتیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو نکاح کے باب میں ضروری ہے یہ شرط ہے نکاح کے اندر کہ ایجاب قبول کرتے وقت دو گواہ ضرور ہونے چاہیے بھائی دو گواہ کم از کم اور وہ دو گواہ بھی کیسے ہوں کیا بتلایا اور رینی دونوں کیا ہونے چاہیے آزاد پہلی شرط یہ ذکر کی مانا نا دوسری شرط کیا لگائی دونوں کیا ہو بالغ ہو معلوم ہوا نہ بالغ گواہ ہوئے تو یہ نکاح درست نہیں تیسری شرط لگائی عقل ہو کوئی بھی ان میں سے مجنون نہ ہو ورنہ نکاح درست نہیں چوتھی شرط کیا لگائی <coughs> <coughs> <coughs> دونوں گواہ کیا ہونے چاہیے مسلمان, مسلمان, مسلمان, مسلمان <coughs> ہونے چاہیے بھائی مجھے کہ کافر کی گواہی مسلمان پر قبول نہیں بھائی تو دونوں گواہ مسلمان ہونے چاہیے بھائی بعض علماء نے یہ کتنی شرطیں ہو گئیں بھائی خر بالغنی عاقل مسلمین چار شرطیں بعض علماء نے پانچویں شرط بھی لگائی بھائی وہ فرماتے ہیں انسانین بھی ہونے چاہیے بھائی دونوں گواہ کیا ہونے چاہیے انسان ہو معلوم ہوا جنات گواہ بنائے بھئی تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا بھئی لہذا جنات کی موجودگی میں نکاح نہیں بھئی بعض علماء نے ایک چھٹی شرط بھی لگائی ہے بھئی کہ نکاح مال جنس ہو گئی انسان ہے تو انسان کے ساتھ ہی نکاح ہو بھئی معلوم ہوا جنیا کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے بھئی تو دو ایسے گواہ ہونے چاہیے اور ایک مرد اور دو عورتیں ہوں بھائی صرف عورتیں ہوں چاروں دس بارہ پھر نکاح نہیں مانا کم از کم ایک مرد بھی ساتھ ہونا چاہیے بھائی پھر نکاح ہوگا ادولن کانو او غیر عدول عدول جمع ہے عادل کی بھائی وہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں یہ گواہ کیا ہوں بھئی آزاد عقر بالغ مسلمان ہونا تو ضروری ہے عادل ہونا ضروری نہیں عادل کس کو کہتے ہیں بھائی جو قبائل سے بچتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور صغیرہ گناہ بھی زیادہ نہیں کرتا بھائی ان پر اصرار نہیں کرتا یعنی مسلسل نہیں کرتا اور گھٹیا سے بھی بچتا ہو بھائی تاریخ گزر چکی ہے یا نہیں گزری بھائی ہاں گھٹیا سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو بھائی تو وہ عادل ہے کہتے ہیں تو یہاں بتلایا بھائی عادل ہو یا عادل نہ ہو چاہے فاسقی کیوں نہ ہو دونوں کا واقع. پھر بھی کیا ہو جائے گا نکاح منعقد ہو جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں عدولن کانو او غیر عدول عادل ہو وہ گواہ یا غیر عادل او محدودین فی محدودی یا چاہے کیا ہو مالانا محدود فی القزی کیوں نہ ہو قذف کس کو کہتے ہیں بھائی تحمت لگائی بھائی کوئی شخص کسی پر زنا کی تحمت لگاتا ہے وہ اسے قاضی کے پاس لے گیا قاضی نے اس سے کہا بھائی تم نے اس پر زنا کی تحمت لگائی ہے اب گواہ پیش کرو بھائی زنا پر اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس کو اسی کوڑے لگائے جاتے ہیں مارانا یہ حد قضف ہے یہ کیا ہے کہ دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی اتنا بڑا الزام لگایا تم نے بھائی تو اب اس تہمت پر اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے یہ سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے بھائی تو یہ حد قضف کہلاتی ہے حد قضب اور یاد رکھئے حد قضب والے کی گواہی قبول نہیں بھئی اب اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہ شخص مردود الشہادت ہو گیا کسی مسئلے کے اندر یہ قاضی کے پاس جا کر گواہی بینا چاہتا ہے اس کی گواہی مردود ہے والانا رد کی جائے گی قبول قبول نہیں کی جائے گی بھئی تو یہاں کہہ رہے ہیں بھئی گواہ بن سکتا ہے بھئی نکاح کے بعد میں چاہے محدود فیل او محدودین فی قین یا کیا ہو مانا نا محدود فی قزق حد قذف ان پر کیوں نہ لگی ہوئی ہو پھر بھی وہ گواہ بن سکتے ہیں بھائی جس پر حد قذف لگی ہو وہ تو گواہ بن ہی بھی. وہ تو گواہی دے ہی سکتے بھائی کسی بھی مسئلے میں پھر یہاں کیسے وہ ہو گواہ بن سکتے ہیں جواب مانا نا ایک ہے گواہ بننا وہ اور چیز ہے ایک گواہی دینا وہ اور چیز ہے بھائی یہاں وہ گواہ بن رہے ہیں ان کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا آگے اگر ضرورت پیش آئی اور قاضی کے پاس جا کر یہ نکاح ثابت کرنا پڑا تو وہاں قاضی ان کی گواہی کو قبول ہاں ان کی گواہی کے رد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی نہیں کسی مسئلے میں قبول کرے گا تو یہاں تو قاضی کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں تو صرف ابھی کیا بننا ہے گواہ بننا ہے تو گواہ بننا اور چیز ہے گواہی دینا اور چیز ہے بھائی بات سمجھ میں آئی اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں بلا تقبل الحم شہاد ابادا بھائی ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو بھائی تو یہاں پر یہ اچھا کیا بننا چاہتے ہیں گواہ بننا چاہتے ہیں گواہی دیں تو گواہی تو قبول نہیں لیکن گواہ بننا چاہتے ہیں تو کیا گواہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے کہتے ہیں گواہ بن سکتے ہیں گواہ بننے کی صلاحیت ان میں ہے سمجھ میں آیا تو بھائی وہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تقبل الحم شہادت نہ ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو بھائی جواب یاد رکھنا بھائی کہ بھائی ان میں شہادت کی اہلیت ہے جب ہی تو اللہ فرما رہے ان کی گواہی قبول نہ کرو اگر یہ گواہ بننے کے لائق ہی نہ ہوتے تو اللہ کو یہ فرمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی بھائی سمجھ میں آیا معلوم ہو ابھی بھی یہ کیا بن سکتے ہیں بھائی دیکھو بات ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی بھائی اسی شخص کو دکھائی دیتا ہو تو آپ کسی مسئلے میں کہتے ہیں بھائی آپ نہ دیکھو کسی شخص کو بولنا آتا ہو بول سکتا ہو آپ اسے کہتے ہیں آپ نہ بولو سمجھ میں ایک شخص ہے وہ نابینا ہے اسے دکھائی نہیں دیتا اسے آپ کبھی کہیں گے کہ آپ نہ دیکھو بھائی جی اسے کوئی بھی نہیں کہے گا ایک شخص گونگا ہے بول ہی نہیں سکتا اسے کوئی کہے گا تم نہ بولو نہیں بھائی اگر کوئی اسے اس طرح کہتا ہے تو سارے کہیں گے وہ بےچارا تو بول ہی نہیں سکتا پھر اس کو کہہ رہا ہے نہ بولو وہ بےچارا تو دیکھ ہی نہیں سکتا اسے پھر کیا کہہ رہا ہے تو جب کسی فیل سے کسی کو روکا گیا ہے تو معلوم ہوا اس میں فیل کی صلاحیت ہے پھر اس کو روکا گیا ہے جب کسی کو کہا نہ بولو معلوم ہو وہ بول سکتا ہے جبھی تو اس کو کیا, کیا جا رہا ہے جے روکا جا رہا ہے کسی کے وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے جب ہی تو اس کو کیا کیا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے تو یہاں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں یہاں اللہ جل جلال فرما رہے لا تقبل الحم ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرو معلوم ہوا شہادت گواہ بننے کی اہلیت ہے ان کے اندر آگے گواہی قبول کی جائے یا نہ کی جائے اس سے اللہ منع فرما رہے ہیں بھائی ان میں اہلیت ہے لیکن کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو تو یہاں بھی ہمیں صرف گواہ گواہی گواہ بننے کی اہلیت کافی ہے اور اس سے نکاح ہو جائے گا تو کہتے ہیں او محدودین نفی قسفین یا وہ محدود ہوں قذف کے اندر بھائی ذمی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں نہیں جانتے وہ کافر جو مسلمانوں کے وطن میں جزیہ دے کر رہتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے ذمہ اب ایک مسلمان ہے وہ کسی ذمیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے آگے بتلائیں گے صاحب خزوری کہ اہل کتاب ہو تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یعنی عیسائی یا یہودی عورت ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے تو اہل کتاب ہونا چاہیے یعنی آسمانی دین کو تسلیم کرتے ہوں کتاب کے نبی کو مانتے ہوں کسی کو بھائی اللہ کی کتاب کا کیا کرتے ہوں کسی کتاب کا اقرار کرتے ہوں تو اس قسم کا زم... اس قسم کی ذمیہ ہے اس کے ساتھ مسلمان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے اب ایک مسلمان ہے وہ ذمیہ کے ساتھ کسی عیسائی عورت کے یہودیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے اندر بھی مسلمان گواہ ہونے ضروری ہیں یا وہی عیسائی یا یہودی گواہ بن جائے وہ بھی کافی ہیں بھائی تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمیا کے ساتھ نکاح کے اندر ذمیوں کی گواہی بھی یعنی وہ بھی وہاں پر حاضر ہو گئے تو ان کی موجودگی میں بھی کیا ہو جائے گا نکاح منعقد خوش کہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی نہیں گواہ کیا ہونے چاہیے مسلمان ہی ہونے چاہیے بھائی کیتنے فائن تذا ہوا یا مسلم ذمیتن بشہادت ذمئین اجازت فساگر نکاح کیا کسی مسلمان نے کسی ذمیہ عورت کے ساتھ بشہادت ذمئین دو ذمیوں کی گواہی سے جائز تو یہ جائز ہے عند اب حنیفہ رحمہ اللہ و اب یوسف رحمہ اللہ تعالی شیخین اللہ کے نزدیک وقال محمد, اللہ لا اللہ ان اور امام محمد فرماتے ہیں کہ ہے مگر گواہ بنائے دو مسلمان گواہوں کو یہاں سے بتلا رہے ہیں کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے بھائی شریعت نے کچھ عورتوں کے ساتھ ابد آباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا ہے جیسے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے وغیرہ بھائی تو کن کن عورتوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں بھائی کہتے ہیں ولا اور جائز نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کری اپنی ماں کے ساتھ ولا بھی جدا اور نہ اپنی دادیوں نانیوں کے ساتھ یاد رکھیے عربی میں جدہ کا لفظ نانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دادی کے لیے بھی بھائی ولا بھی اور نہ اپنی دادیوں کے ساتھ نانیوں کے ساتھ منقیب علی ریجا مردوں کی طرف سے ون اور عورتوں مردوں کی طرف سے ہو مردوں کی طرف سے کیسے جیسے باپ کی کیا ہے والد کی والدہ وہ دادی ہیں دادی کی ماں ہے دادے کی ماں جداد کی بات ہو رہی ہے بھائی اوپر جو ہے اصول یعنی آدمی کے تو باپ کی طرف سے جو دادیاں بن رہی ہیں اور یا من قبل عورتوں کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے ماں کی ماں کیا ہوئی نانی یا یعنی اس سے اوپر بھائی نانی پر نانی وغیرہ اسی طرح دادی پر دادی وغیرہ یہ ساری کیا ہے چاہے تو ان میں سے کچھ مردوں کی طرف سے ہیں وہ دادیاں ہیں کچھ عورت کی طرف سے وہ نانیاں بھائی تو یہی بات کر رہے ہیں ولا بھی جداتی جد اور نہ اس کی دادیوں نانیوں کے ساتھ منقبل رجا علی و نیسائی مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے ولا بھی بنتی ہی اور اسی طرح کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے بیس کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ ولا بھی بنتی ولادی اور نہ اپنی اولاد یاد رکھیے ولد کا لفظ بیٹے بیٹی لڑکے لڑکی یا بچے بچی دونوں کو شامل ہوتا ہے ولد سے صرف بچہ نہیں مراد بلکہ بچہ اور بچی دونوں داخل ہو گئے تو اپنی اولاد اولاد کی بیٹیاں اولاد میں بیٹے بھی آ بیٹیاں بھی آ ان کی آ بیٹیاں تو کون کون اس میں داخل ہوئے پوتیاں اور نواسیاں نیچے اس سے نیچے تک بئی تو کہتے ہیں والا بھی بنتی ہی اور نہ اپنی بیٹی کے ساتھ والا بھی بنتی والا ہی اور نہ اپنی اولاد کی بیٹیوں کے ساتھ وہ انصاف سا االا اگرچہ نیچے تک ہی ہو یعنی پوتیاں پڑ پوتیاں لکڑ پوتیاں سکڑ پوتیاں جو بھی ہیں نواسیاں وغیرہ ساری آگے والا بھی اختی ہی اور نہ ہی اپنی بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے والا بھی بنا اختی ہی اور نہ اپنی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ بھائی بہن کی بیٹیاں کیا کہلائیں گی بھانجیاں بھائی بھانجیاں سمجھ بھانجیوں کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے بھائی کیونکہ وہ تو انسان کی اپنی اولاد کی طرح ہے والا عمتی ہی اور نہ اپنی پھوپی کے ساتھ بھائی پھوپی بھائی باپ کی بہن بھائی ولا بھی اور نہ اپنی خالہ کے ساتھ ولا بھی بناتی اور نہ اپنے بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ بھائی یعنی بھتیجیوں کے ساتھ بھی کیونکہ وہ بھی کس کی طرح انسان کی اپنی اولاد بیٹیوں کی طرح ہیں ملحبا ملحبا ملحبا کی طرح ولا بھی ام امراط مرا ہی لتی دا خالہ بھی بناتی او لم میں امرا بھائی بیوی کی ماں اردو میں ساس ولا بی ام اور نہ اپنی ساخ کے ساتھ نکاح کرنا چاہن سی ساخ کہتے اللہ کی دخلا وہ بنتی جی کہ اس شخص وہ ساخ کے کہ شخص نے اس کی بیٹی کے صحبت کی ہے صحبت نہیں کی بھائی دیکھو ایک آدمی کا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہوا نکاح ہوتے ہی اس عورت کی ماں کیا بن گئی اس کی ساتھ لیکن ابھی شخبت کی ہے نہیں کی پھر آگے چل کر کرے گا تو یہاں دو حالتیں آ گئی والا نا ایک ہے کہ صرف ابھی نکاح کیا ہو سحبت ایک ہے کہ صحبت بھی کر لی تو صاحب قزوری بتلا رہے ہیں کہ ساتھ انسان پر حرام ہو جاتی ہے جیسے ہی نکاح کرے گا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو آپ کہیں گے ساتھ کے ساتھ کیسے بھائی ایسے مواقع آتے رہتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا اس کی ماں بھی جوان ہے لڑکی بھی جوان ہے لڑکی کے ساتھ نشتہ ہوا ادھر پرواہ نہیں جی چلو جی اب لڑکی کی ماں کے ساتھ نکاح کی تیاری کر رہے لیکن یاد رکھو اسلامی ذات کا ہے مولانا سسرالی رشتوں کا احترام بھائی عظیم احترام بھائی کہ ایک دفعہ ایک عورت سے نکاح کر لیا تو اس عورت کے اصول فروغ سارے کیا ہو گئے اس انسان پر حرام ہو گئے سمجھ میں آیا بھائی اصول و فروع تو یہ اب اس شخص نے جیسے ہی عورت سے نکاح کرے گا فوراً اس کی ماں یعنی اس کے اصول اس عورت کے اور اس کے اگر فروع ہیں بیٹیاں وغیرہ ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی اس انسان پر حرام ہو جائیں گی صحبت کی ہو یا صحبت صرف نکاح کرنے سے حرام ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے اب اس عورت کو چھوڑ بھی دے اب اس عورت کی کوئی جوان بیٹی تھی بعد میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھائی ایک دفعہ نکاح کر لیا دا. ہاں نہیں آگے آ رہا ہے بھائی عورت کی اگر بیٹی تھی تو وہاں اور شرط آ جائے گی آگے ابھی صرف سات کی بات رکھیں بھائی یعنی اصول کی طرح بات رکھیں جو ساتھ ہے وہ کیا ہو جائے گی نکاح کرتے ہی ہیانہ وہاں صحبت کی قید ہے نہیں بھئی یہی بات کر رہے ہیں وَلَا بِأُمِّ مِمْ رَأَتِهِ اللَّتِي دَخَلَ بِبْنَتِهَا او لَمْ يَدْخُلْ اور نہ ہی وہ ساتھ کے صحبت کی ہے اس آدمی نے اس کی بیٹی کے ساتھ یا صحبت نہیں کی ساتھ ہے صحبت کی ہے اس کی بیٹی سے یا صحبت وہ بس حرام ہو گئے یعنی نکاح کرتے ہی حرام ہو گئے وَلَا بِبْنَتِ مِمْ رَأَتِهِ اللَّتِي دَخَلَ بِهَا اور نہ ہی اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی کی بھائی کسی عورت سے نکاح کیا اس کے پہلے خامن سے کیا ہے کوئی بیٹی تھی بھائی تو اس عورت کے ساتھ جب نکاح کر لیا تو کیا نکاح نکاح کرتے اس ساس کو حرام ہو جاتی تھی کیا اس کی بیٹی بھی حرام ہو جاتی ہے بھائی اب اس کو چھوڑ دیتا ہے بعد میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں بھئی اگر اس عورت سے صحبت کر لے گا تو پھر اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی صرف نکاح کرنے سے وہ بیٹی ابھی حرام ساتھ تو صرف کیا ہو جاتی ہے نکاح کرتے ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اب اس کو اس عورت کو چھوڑ بھی دے ساتھ کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اس عورت کی بیٹی ہے اس عورت اس کے ساتھ صرف نکاح ہوا ہے ابھی صحبت نہیں کی تو اس عورت کو چھوڑ دیتا ہے تو کیا اب اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے تو, تو اب نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اس عورت کے ساتھ ابھی صحبت نہیں کی تھی پہلے تلاش دے دی اگر صحبت کر لے گا تو اس کی بیٹی بھی کیا ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب وہاں بھی نکاح کی کوئی صورت نہیں ہوئی ولا بھی بناتی مرا آتی ہلتی دخالا اور نہ اپنی اس بیوی کی بیٹی کے ساتھ اللہ دخلا بحا کے جس بیوی کے ساتھ وہ کیا کر چکا ہے صحبت کر چکا ہے سوا ان کانت فی حجری ہیری گئی ہی چاہے وہ اس عورت کی بیٹی اسی کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی پرورش میں ہو یا کسی اور کی پرورش میں بس جب اس عورت سے صحبت کر لے گا اب اس کو طلاق بھی دے دے پھر بھی اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نے وہ بیٹی جو اس کی کسی اور خامن سے پہلے سے ہی تھی بھائی ولا بھی مرا ات اور نہ ہی اپنی باپ اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے بھائی بھائی اس لڑکے کے باپ کی اور بھی ایک تو اس کی ماں ہے بھائی اور بھی بیویاں تھیں بھائی اس نے ایک دو تین نکاح اور بھی کر رکھے تھے تو کیا اب باپ کے طلاق دینے کے بعد یا باپ کے انتقال کے بعد ان اپنی سگی ماں کے علاوہ وہ جو دوسری عورتیں ہیں باپ کی ان سے نکاح کر سکتا ہے نہیں بھائی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو چکی ہے انسان پر کیونکہ وہ سوسیلی ماں بن چکی ہے تو وہ بھی ماں کی طرح ہی ہے اس کے ساتھ نکالتے تو کہتے ہیں ولا ابھی مرا ادی ہی ولا اجدادی ہی اور اپنا اپنے باپ کی بیوی سے ولا اجدادی ہی اور نہ اپنے دادوں کی بیویوں سے دادے بھائی اوپر اصول سے چلے جائیں مارا نا تو ایک تو اس کی سگی دادی ہوگی باقی ہو سکتا ہے دادے نے اور بھی شادیاں کی ہو ایک تو اس کی سگی پر دادی ہوگی ہو سکتا ہے پردادے نے اور بھی شادیاں کی ہو تو کیا ان میں سے عورت کو اس سے نکال کہتے نہیں بھائی وہ ساری بھی کس کی طرح ہے اس کی سگی دادیوں پر دادیوں کی طرح ہے بھائی ان سے نہیں کر سکتا ولا بھی مرا بنی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی بیوی سے یعنی بہو بھائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی بھائی کبھی بھی نکاح جائز نہیں بھائی ولا بنی اولادی اور نہ اپنی اولاد یہ بنی اولاد کا تبنی ہی پر ہے مارا نہ ابنی ہی کو پر سمجھ میں آیا بھائی اور نہ ہی اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ اپنی اولاد کے بھائی اپنی اولاد تو گزر گیا اپنے بیٹے کی بیوی سے تو نکاح جائز نہیں بیٹے کے اس سے ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو انسان پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی اب بیٹا چھوڑ بھی دے بعد میں وہ باپ نکاح کرنا چاہتا ہے جائز نہیں ملانا اور آگے بیٹوں کی جو اولاد ہے اولاد کے بیٹوں کی بیویاں اولاد میں کون کون آ بیٹا اور بیٹی دونوں آ تو بیٹے کا آگے بیٹا ہے اس کی بیوی بیٹی کا آگے بیٹا ہے اس کی بیوی یا نیچے تک چلے جائیں مانا یہ بھی کیا ہے انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں حرام ہو جاتے ہیں یہ مانا ہے ولا بنی اولادی ہی اور نہ اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ ولا بی ام ہی مینا رضا ولا بھی اختیار مینار رضا رضات رضا دونوں طرح راہ پر کسرا بھی درست ہے اور فتحہ بھی درست ہے مالانا ولا بھی امی ہی مینار رضا اور نہ ہی اپنی رضائی ماں کے ساتھ بہت وہ عورت جس نے کسی بچے کو دودھ پلایا تو وہ عورت بھائی اس بچے کی ماں کی طرح بن گئی تو جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا تو یہ عورت جس نے بچے کو دودھ پلایا ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں بھائی ولادی اختی رضا تھی اور نہ ہی اپنی رضائی بہن کے ساتھ بھائی بھئی جب وہ عورت ماں بن گئی تو اس کی بیٹی کیا بن گئی اس کی رضائی بہن بن گئی تو اب اس کے ساتھ بھی اس لڑکے کا نکاح کرنا جائز نہیں بھائی تو آدمی اپنی رضائی ماں اور رضائی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا یاد رکھیے رضاج کی وجہ سے بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام تھی بھائی یہ تی ہوئی ہے آپ کے حاشیے میں بھائی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی یخ رومینا رض مینا رضائی مینا نسبی حرام ہو جاتی ہے رضاعت کی وجہ سے وہ چیز جو حرام ہوتی ہے نصب کی وجہ سے حدیث مل گئی بھائی رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے وہ چیزیں جو کس کی وجہ سے حرام ہیں نصب کی وجہ سے تو رضاج بھی نصب کی طرح بہت سے رشتے نکاح وہاں پر حرام ہو جاتا ہے اب کون حرام ہوگا کون حرام نہیں اس کے لیے ایک شیر لکھ لیجیے قیمتی شیر ہے جس میں بڑا قیمتی ضابطہ بیان کیا گیا ہے آپ کو دورے تک کام آئے گا بھائی دورے تک اس شیر کو یاد رکھنا لکھئے بھائی از جانب شیر دہ از جانب جلدی لکھو بھائی از جانب شیر دہ شیر جیسے شیر لکھتے ہیں بھائی اسی طرح دہ دا دا دال اور گول ہا مولانا از جانب شیر دہ ہاما ہام ہا ہاما لکھ لیا بھائی خیش خا و شین خا وو یا شین شوند شین وال لکھ لیا بھائی یہ پہلا مصرا تھا از جانب شیر دا ہم شوند و از جانب شیر خار یہ دوسرا مصرا ہے و ازنی بے شیر خار شیر شین یا را خار خا و خا و زا کے ساتھ زا و ج فنون زوجان فرو ع فا راہ و عائم بھائی فرو لکھ لیا بھائی بس بھائی شیر مکمل ہوا از جانب شیر دے تھام خیشون و از جانب شیر خار زو جان و فرو شیرا خیش شان بے شیر خارو فور بھائی شیر دے دودھ پلانے والی شیر دودھ کو کہتے ہیں فارسی میں بھائی از جانب شیر دے دودھ پلانے والے کی جانب سے ہما خیش شمن خیش کہتے ہیں رشتہ دار سب رشتہ دار بن جاتے ہیں دودھ پلانے والے کی دودھ پلانے والی کی جانب سے سب رشتہ دار بن جاتے ہیں وہ ازانی بے شیر خار اور دودھ پینے والے کی طرف سے زوجان فروع میاں بیوی اور ان کے فروع عبئی اور دودھ پینے والے کی جانب سے میاں بیوی اور ان کے فروع یعنی ان کی اولاد اور ان کی اولاد زابطہ لکھ لیا سب نے بھائی اب اس کو سمجھ لو بھائی بڑا قیمتی شیر ہے بھائی اس کو ہمیشہ یاد رکھنا بھائی اب جانب شیلتا ہمیں دودھ خواہش والی کی جانب سے سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں لیکن دودھ پینے والے کی جانب سے میاں بیوی اور ان کی اولاد دیکھو ایک بچہ تھا اس نے ایک عورت کا دودھ پیا تو دودھ پلانے والی کی طرف سے سارے کیا بن گئے رشتے دار یہ عورت اس بچے کی کیا بن گئی ماں بن گئی اس عورت کی ماں اس بچے کی کیا بن گئی نانی بن گئی اور اس عورت کی بہن بچے کی کیا بن گئی عورت کی بہن ماں جو ہے تو یہ بچے کی کیا بن گئی خالہ اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ اس بچے کی کیا بن گئی کیا بن گئی بہن بن گئی سورج سمجھ میں آ گئی تو وہ سارے جو نصب کی وجہ سے جیسے رشتے بنے تھے سارے رشتے اس طرف بن جائیں گے لیکن جس نے دودھ پیا اس کی طرف سے صرف میاں بیوی کیا معنی میاں بیوی یعنی یہ بچہ اگر لڑکا ہے آگے چل کر یہ بڑا ہوا بڑے ہو کر اس نے شادی کی کسی لڑکی سے تو یہ ان کا بیٹا بتا تو لڑکی کیا بن گئی ان کی بہو تو اس کے لیے بھی اسی طرح ہے مارانا جیسے بہو کے لیے کیا تھا سوسر وغیرہ رشتے حرام ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے یہاں بھی اسی طرح ہو جائے گا آگے ان کی اولاد جو ہے وہ بھی ان کی سگی اولاد کی طرح ہے سورج سمجھ میں آ تو دودھ پلانے والے کی طرف سے تو سارے رشتہ دار بن گئے لیکن دودھ پینے والے کی طرف سے سارے رشتہ دار نہیں بنے صرف وہ جس نے دودھ پیا اور آگے اس کی اولاد اگر وہ لڑکا تھا آگے کیا ہو وہ لڑکی سے شادی کی اس نے آگے ان کی اولاد ہوئی تو ان دونوں کے لیے یہ جو میاں ہیں ان کے لیے اور آگے اولاد کے لیے اسی طرح رشت. سمجھ میں آیا اور اگر یہ تھی لڑکی تو آگے یہ کیا کرے گی کی؟ کسی لڑکے سے شادی کی وہ دودھ پی پانے پانے والی اس لڑکی کی رض ماں تھی تو یہ لڑکا کیا بن گیا اس عورت کے لیے وہ ماں ہے تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا وہ کیا بن گئی اس کی ساس بن گئی صورت سمجھ میں آئی بھائی وہ ساس بن گئی اس کی اچھا یہ جو دودھ پینے والا تھا اس کے بھائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس بچے نے دودھ پیا تھا صرف یہ اس دودھ پلانے والی کا بیٹا بن گیا اس کے بھائی وغیرہ اور رشتوں سے کو, کوئی فرق اس دودھ پینے والے بچے کا جو بھائی ہے وہ بڑا ہوا وہ اب اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس نے اس کے بھائی کو دودھ پلایا اس کے بھائی کی رضاعی ماں ہے تو کیا اس پر بھی حرام ہوئی یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی وہ صرف دودھ جس نے دودھ پیا اس کے لیے ماں بنی ہے اس کے بھائیوں کے لیے ماں نہیں بنی اس کے لیے اب بھی اجنبیہ ہے تو دودھ پلانے والے کی طرف سے سارے کیا بن جاتے ہیں لے اور دودھ پینے والے کی طرف سے صرف میاں بیوی اور ان کی اولاد باقی بھائی وغیرہ جو کوئی ہیں ان کے وہ نہیں رشتے دار وہ اب بھی اجنبیوں کی طرح ہی ہے سمجھے؟ تو رضائی ماں کی جو بیٹی ہے وہ اس کی رضائی بہن بن گئی تو اس کی تو رضائی بہن بنی اس کے بھائی نے تو اس عورت کا دودھ نہیں پیا اس کی رضائی بہن نہیں تو اس لڑکے کے لیے تو اس لڑکی سے نکاح حرام لیکن اس کے بھائی کے لیے اسے نکاح کرنا جائز ہے سورج سمجھ میں آئی یہ مانا بس جانب شیرتا ہمان دودھ پلانے والے کی جانب سے سارے رشتہ دار بن جاتے ہیں بس جانب شیر خاد بہ جان فرو اور دودھ پینے والے کی جانب سے میاں بیوی اور ان کی اولاد جو ہے ولاج مین الختن اور جما نہ کرے دو بہنوں کو نکاح کے ذریعے جمع نہ کرے دو بہنوں کو مولانا نکاح کے ذریعے یعنی دو بہنوں کے ساتھ دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے بھائی جائز کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھے یہ جائز نہیں سمجھ میں آیا ہاں یہ کر سکتا ہے ایک کے ساتھ نکاح ہوا تھا بھائی اسے طلاق دے دے وہ جب گزر جائے اب اس کی بہن کے ساتھ کیا کر سکتا ہے نکاح کرنا جائز لیکن ایک ہی وقت میں دونوں بہنوں کو نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں تو کہتے ہیں ولا یجما بہن الفطینی بھی اور جمع نہ کرے دو بہنوں کو ایک نکاح کے ذریعے ولا بھی مل کے یمینی اور نہ مل کے یمین کے ذریعے بہت بار وتی کے اور نہ دو بہنوں کو مل کے یمین یعنی بطور باندھی کے بہن مر کے یمین کے ذریعے جمانہ کرے دو بہنوں کو بہت بار وسی کے بہن یعنی دو بہنیں ایک شخص کی مملوکا ہیں دو بہنیں کیا ہیں ایک شخص کی یہ تو ٹھیک ہے ہمارا نا دو بہنیں ایک شخص کی مملو ہو سکتی ہیں یہ جائز ہے لیکن وہ دو افبانی کے ساتھ آپ جانتے ہیں مالک کے لیے سخبت کرنا جائز ہوتا ہے بھائی تو اب وہ دونوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے یہ جائز نہیں ہے بھائی جب دو بہنیں اس کی مملوک ہیں تو دونوں کے ساتھ اس کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو ایک کے ساتھ تو صحبت کر سکتا ہے دوسری اس پر حرام ہے مانا حرام تو یہ مانا ہے ولا بھی ملک اور جمع نہ کرے دو بہنوں کو مل کے کی کی ذریعے اعتبار وسیع کے یعنی کے اعتبار سے بھئی یہ کیا وجہ ہے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے وجہ یہ ماننا کہ اس سے فصاء رحمی ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا قطع رحمی بھائی بھائی ہمیں سلا رحمی کا حکم ملا ہے سلا رحمی کا قطع رحمی درست نہیں ہے بھائی رشتہ داروں کے ساتھ خوش سلوک بھائی سمجھ میں آیا تو یہاں جب دو بہنوں سے نکاح کرے گا تو دونوں ایک دوسرے کی سوکن بن گئی اور سوکنوں کے اندر تب کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کا بغض پیدا ہوتا ہے تو وہ جو دو بہنیں ان میں آپس میں محبت تھی یہ نکاح کیا بن گیا اب ان دونوں میں بغض کا سبب بن گیا اس لیے اس کی اجازت نہیں ہونا سمجھ میں آیا دیکھو اسلام کی عظمت دیکھو مولانا یہاں معمولی معمولی بات کی بھی معمولی حقوق کی بھی رعایت رکھی گئی ہے کہ دو بہنوں کو بھی سے بھی نکاح کرو گے تو آپس میں کیا پیدا ہوگی ان کے نفرت پیدا ہوگی لہذا یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے بھائی تو رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک ہونا چاہیے یاد رکھو ہمیشہ بھائی حدیث میں اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب کا ذکر آیا ہے بھائی بہت زیادہ اجر و ثواب لیکن انسان حیران ہوتا ہے بھائی آج کل ایک عام آدمی دوسرے کے اتنا پیچھے نہیں پڑتا جتنا رشتہ دار ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں ایک بنی ہوئی ہے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے بھائی کوئی رشتہ دار برا سلوک بھی کرتا ہے آپ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں بھائی اگر وہ اپنی برائی سے باز نہیں آ سکتا تو آپ اپنی اچھائی سے کیوں رکتے ہو بھائی آپ کہیں میں بھی اپنی اچھائی سے کبھی باز نہیں آ سکتا میں اچھا سلوک ہی کرتا رہوں گا مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے بھائی تو پتہ نہیں پھر تو اور بھی کتنے گنا اجر بڑھ جائے گا کہ وہ برا سلوک کر رہا ہے تکلیف سے تکلیف دے رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ولا اجماء البین المرتی و اور جمع نہ کرے کسی عورت کو اور اس کی کھوسی کو ایک ہی آدمی ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سوفی کو بھی نکاح میں لانا چاہتا ہے تو ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں بھائی کیونکہ وہی علت وہی ہے مالانا کیا آئے گی قطا قطع رحمی آئے گی مالانات تعلق کا ختم کرنا بوز اور نفرت بیچ میں آئے گی تو صاحب قدوری فرمارے ولا یجما بین جمع نہ کرے عورت اور سبب یہ بنتا ہے کیونکہ شوقنوں میں کیا ہوتا ہے عموماً بغض اور نفرت ہوتی ہے بھائی تو اس کی وجہ سے تو ایک ہی آدمی ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی پھوپی جو ہے عورت کی اس سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے اور, اور جمع نہ کرے عورت کے اور اس, کی عورت کو اور اس کی خالہ کو ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور ساتھ ساتھ اب اس کی عورت کی جو خالہ ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے یہ بھی جائز نہیں کیونکہ یہ کس چیز کا سبب ہے فطر رحمی کا بھائی ولاب نتی اسی طرح جمع نہ کرے عورت کو اور اس کی بھانجی کو بھائی اس کی بہن کی جو بیٹی ہے بھانجی ان کو بھی آپس میں ایک ہی شخص کے نکاح ایک شخص کا دونوں سے ایک وقت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے بھائی ولاب نتی آسی اور نہ اس کی بتیجی کو اس کے بھائی کی بیٹی جو ہے بھائی تو ایک عورت سے نکاح کیا ہے اور اس کے ساتھ, ساتھ اب کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے <سلام> اس اس اس کی کی بھتیجی کے کے کے ساتھ ساتھ کی بھائی کی جو بیٹی ہے ہے یہ جائز نہیں ہے تو صاحب قدوری نے کچھ رشتے ذکر کر دیے کہ جن میں دو عورتوں کو ایک شخص کے آخد میں نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں تھا عورت اور اس کی اسی طرح عورت اور اس کی خالہ ایک عورت اور اس کی بھانجی یا عورت اور اس کی بھتیجی اور اسی طرح دو بہنیں بھائی ان میں سے کسی کو بھی ایک ہی آدمی کے تخت نکاح میں جمع کرنا چاہیے اس نے آگے آپ کو زابطہ بتلا رہے ہیں صاحب خدوری بھائی ایک ضابطہ یاد رکھو اس کے بعد آپ اس ضابطے کے ذریعے خود بخود پتہ لگا سکتے ہیں کن دو عورتوں کو نکاح میں رکھنا بیک وقت جائز ہے اور کن کو بیک وقت نکاح میں رکھنا جائز نہیں ضابطہ یاد رکھنا بھائی ایسی دو عورتیں کہ, کہ ان میں سے ہر ایک کو مرد تصور کریں تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو ایسی دورتیں کہ ان میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کریں تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو دیکھیے بھائی اب یہ زیادہ ہر جگہ آپ لگاتے جائیں پتہ چلتا بھی جائے گا کچھ تو بتا دیئے ذرا انہیں پر لگا کر دیکھ لو دو بہنیں ہیں ایک آدمی دونوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک ہی وقت میں ان کو اپنے آپس میں رکھنا چاہتا ہے دو بہنیں ہیں تو ان دونوں میں سے ذرا ایک کو مرد فرض کرو یہ آپس میں کیا بن گئیں بہن بھائی بن گئے ان کا اپس میں نکاح جائز ہے نہیں اچھا یہ تو ابھی ایک طرف سے ہوا دوسری طرف سے بھی دیکھو ذرا اب اس ایک کو چھوڑ دو اس کو اسی طرح عورت ہے دوسری کو ذرا مرد فرض کرو اب بھی کیا بن گئے بہن بھائی اب بھی ان کا نکاح چھو جائز نہیں تو دیکھو دونوں طرف سے حرمت ہونی چاہیے پھر جمع جائز نہیں ہے اگر دونوں طرف سے حرمت نہ آئے تو پھر جائز ہے یہاں پہلے ایک بہن کو مرفس کیا پھر دوسری بہن کو مرفر کیا دونوں صورتوں میں آپس میں نکاح کیا ہے دونوں کا حرام ہے کیونکہ دونوں آپس میں کیا ہیں بھائی بھائی بہن بنتے ہیں لہذا ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں اچھا بھائی آپ دوسری کیا مثال ذکر کی تھی پھوپھی ایک عورت اور اس کی پھوپھی اچھا عورت کی پھوپی کو ذرا مرد فرض کرو کیا بن گئی یہ آپس میں کیا بنی ایک عورت ہے اس کی پھوپی ہے یہ دو ہے دو عورتیں آپ ذرا پھوپی کو ذرا مرد فرض کرو اب ان کا آپس میں کیا رشتہ بنا چچا یا تایا تو چچا تایا کا اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے نہیں جائز تو دیکھو ایک طرف سے حرمت آ گئی اب دوسرے کو ذرا مرد فرض کرو عورت کو کیا فرض کرو مرد فرض کرو اور اب ایک مرد ہے وہ اپنی پوفھی سے نکاح کا جائز ہوتا ہے نہیں اس سے دیکھا دونوں طرف سے حرمت آ رہی ہے مولانا معلوم ہوا ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز تو اگر ایک طرف سے حرمت آئے پھر جمع کرنا جائز دونوں طرف سے حرمت آئے پھر جمع کرنا جائز نہیں تیسری صورت بناؤ بھائی کون سی خالہ والی بنا لو یا چلو خالہ والی بناؤ ایک عورت ہے اور اس کی خالہ ہے عورت کو وہ خالہ کو ذرا مرد فرد کرو بھائی کیا بن جائے گا رشتہ مامو اور بھانجی کا اور مامو اور بھانجی کا نکاح جائز ہے یا جائز نہیں ہے مم. ایک طرف سے حرمت آ گئی دوسری طرف سے بھی ذرا دیکھو اس عورت کو ذرا مرد پر کرو تو یہ بھانجا بن گیا بھانجے مم. بھانجے مم. کا کس سے نکاح سے جائز ہے نہیں ہے جائز دیکھا دونوں طرف سے حرمت آگئی تو سمجھ میں آیا اچھی طرح کہ دونوں طرف سے حرمت ہونی چاہیے ایک طرف سے حرمت کافی نہیں تو کہتے ہیں ولاج جی ولاج ماؤ بہ نمر آتنی ولاج ماؤ بئی اور جمع نہ کرے دو ایسی عورتوں کے بیچ لَوْ كُلُ رَجُلًا لَمْ اَن <بِالْأُخْرَى> کہ ان میں سے اگر ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مرد ہو تو لم جز لہو جائز نہ ہو اس کے لیے اینتوا جب بال <بِالْأُخْرَى> کہ وہ نکاح کرے دوسری کے ساتھ بھائی دونوں میں سے ہر ایک کو کیا فرض کر لیا جائے مر تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہوتا ہو تو ایسی دورتوں کو نکاح میں جمع نہ کرے بھائی ولابا سب جن کا نہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جمع کرے ایک عورت کو اور اس کے خامند کی بیٹی جو کہ اس کی پہلے سے تھی اس میں کوئی حرج نہیں دیکھو ایک آدمی ہے اس کی ایک بیٹی ہے بیوی فص کر اس کی مر گئی آپ یہ شخص دوسری شادی کرتا ہے اچھا بعد میں اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی دوسری بیوی کو بھی اب ایک آدمی ہے وہ اس عورت سے اور وہ جو خامن کی پہلے والی بیٹی ہے دونوں کو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں وہ حضاب لگاؤ مانا یہ عورت تھی اس نے ایک آدمی سے نکاح کیا اس آدمی کی پہلے سے کیا تھی ایک بیٹی تھی تو جب آدمی اس عورت سے نکاح کرے گا تو بیٹی کے لیے یہ ماں بن گئی یہ عورت کیا بن گئی ماں بن گئی سمجھ میں تو اب یہاں اس بیٹی کو ذرا لڑکا فرض کرو اس کا اس عورت اسی اپنے خامن کی اس بیوی سے نکاح جائز ہوگا <متحد> نہیں کیونکہ اس کی سوتیلی ماں بن چکی ہے ایک جان سے حرمت آ دوسری طرف سے حرمت نہیں آتی مولانا اس عورت کو کیا فرض کرو مرد تو اس کے لیے وہ لڑکی اجنبیہ ہے کیا ہے کیونکہ وہ دوسری عورت سے تھی پہلے سے بھئی بھئی تو اس اس اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بھئی. یہاں اگر اس عورت کو مرد فرض کریں تو اس لڑکی کے ساتھ اس کامن کی پہلی بیوی سے جو بیٹی ہے اس کے ساتھ حرمت نہیں آتی نہ یہاں نصب والا کوئی تعلق ہے نہ سسرالی کوئی رشتہ ہے نہ کوئی اس طرح کا جمع کرنا جائز نہیں اب یہاں ایک طرف سے خورمت آئی لہذا دونوں کو ایک ہی شخص دونوں سے بعد میں نکاح کرنا چاہے ایک شخص دونوں کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی یہ مانا ہے ولا باسا اور کوئی حرج نہیں ہے جو کہ ایسا خامن کی وہ اس کی بیٹی ہے پہلے سے یعنی پہلے سے اس کی کیا ہے اسپیشلی عورت سے تھی کوئی اور پہلے عورت ہی اس کی بیٹی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی یہاں ذکر ہوا کچھ رشتے نصب کی وجہ سے حرام ہوئے کچھ رضاعت وغیرہ کی وجہ سے تو کچھ اور تفصیلات بیان ہوئی آپ کو ایک ضابطہ بسلا دوں وہ ضابطہ یاد رکھنا بھائی یاد رکھیے نکاح سے مانع پانچ چیزیں ہیں بھائی پانچ اسباب ہیں نکاح سے مانے جو چیزیں ہیں وہ پانچ قسم پر ہیں یوں لکھ لیجیے بھائی بڑا قیمتی ضابطہ ہے بھائی نکاح سے مانے چیزیں پانچ قسم پر ہیں نمبر ایک نصب نمبر ایک نصب نمبر دو سبب نمبر تین جمع جمع نمبر چار حق الغیر نمبر چار حق الغیر نمبر پانچ دین بھائی نمبر پانچ دین دین دالیا نو دین تو نکاح سے موانع کتنی قسم پر ہیں پانچ قسم پر ہیں اول کیا ہے نصب ہے دوسرے نمبر پر جبب. سبب ہے تیسرے نمبر پر جمع. جامع ہے چوتھے نمبر پر ٹھک الغیر ہے پانچویں نمبر پر تین ہے دیکھو نصب کی وجہ سے بعض اوقات نکاح حرام ہو جایا کرتا ہے جیسے ماں بہن بیٹی وغیرہ پھوپھی یہ سارے کیا ہیں نصب کی وجہ سے مولانا نصب کی وجہ سے اور بعض اوقات نکاح سے مانع نصب نہیں ہوتا بلکہ سبب ہوتا ہے سبب اور سبب دو ہیں یاد رکھنا ایک رضاعت ہے اور ایک سہوریت ہے سواد کے ساتھ ایک رضاعت ہے ایک سہوریت سواد دو آنکھوں والی ہاں وہ را یا اور بولتا بھائی سہوریت را یا اور بولتا کچھ رشتے تو سبب کتنے ہوئے دو ایک رضاعت اور ایک سہوریت کچھ رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں بھائی نکاح ان سے حرام ہو جاتا ہے جیسے کسی عورت کا بچپن میں کوئی شخص دودھ پی لے تو وہ عورت اس کی کیا بن گئی ماں بن گئی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اس عورت کی جو بیٹی ہے وہ بھی اس بچے پر کیا ہو گئی حرام ہو گئی کیونکہ اس کی رضائی بہن بن گئی تو دیکھو یہاں پر کوئی نسبی رشتہ ہے نہیں تو نکاح سے مانے نسب نہیں ہے بلکہ یہاں ایک سبب ہے اور وہ سبب کیا ہے رضاعت ہے کہ اس بچے نے اس عورت کا دودھ پیا ہے بھائی یا سہوریت سہوریت کہتے ہیں سسرالی رشتہ والا نام سسرالی رشتہ بھائی آپ نے پڑھا ہے کوئی شخص کسی عورت سے جیسے نکاح کرتا ہے اس کی سانس اس پر فوراً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا بن گئی حرام بن گئی تو یہاں نکاح سے مانع کیا چیز ہے ساتھ کے ساتھ نصب ہے نہیں نصبی تعلق تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک سبب آ اور وہ سبب کیا ہے ہے یعنی سسرالی رشتہ آ گیا سسرالی رشتہ تو اس کا بھی احترام ضروری تو وہ نکاح سے مانع بن جائے گا سورج سمجھ میں آ اچھا اگلا سبب کیا ہے جما جمع بھائی کبھی کبھار جمع بھی سبب بن جاتا ہے نکاح سے مانع ہونے کا جیسے دو بہنوں کو جمع کرنا دو بہنوں کو ایک ہی شخص کا نکاح میں تو یہاں مانع کیا چیز ہے جمع کرنا کہ ان دو کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں تو یہ مانع یہاں جمع ہے اسی طرح ایک آدمی چار شادیاں کر چکا ہے چار بیویاں ہیں اس وقت وہ پانچویں کے ساتھ ان چاروں کو رکھتے ہوئے پانچویں کے ساتھ بھی نکاح کرنا چاہتا ہے جائز ہوگا یا جائز نہیں بھائی زیادہ سے زیادہ کتنے نکاح کرنے کی اجازت ہے ایک وقت میں یعنی ایک وقت میں چار عورتیں آدمی اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے ہاں اگلی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایک کو چھوڑ دو پھر جب عیدت گزر جائے اب تین رہ گئی ہیں تو اب پھر چوتھی کر لو سمجھ میں آیا ہاں ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتیں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا تو یہاں ایک آدمی کے نکاح میں پہلے سے چار عورتیں ہیں اب وہ پانچویں کے ساتھ اسی حالت میں نکاح کرنا چاہتا ہے جائز ہوگا یا جائز نہیں جائز نہیں تو مانع آ نکاح سے اور وہ کیا چیز ہے مانع جمع جمع کر رہا ہے چار سے زائد کو اور چار سے زائد کو تو جمع کرنا جائز نہیں اور کبھی نکاح سے مانع جو ہوتا ہے وہ حق الغیر ہوتا ہے چوتھا سبب کیا لکھوایا میں نے حق الغیر یعنی غیر کا حق بھائی غیر کا حق بھائی بھائی ایک شخص کی بیوی ہے آپ اسے نکاح کرنا چاہتے ہیں جائز ہے جائز نہیں ہے نہیں جائز نہیں ہے نا کیونکہ اس وقت وہ کسی اور کے عقد میں ہے کسی اور کے نکاح میں ہے تو یہاں اب بتائیے نکاح سے معنی کیا چیز ہوئی نصب ہے سبب ہے رضاعت یا رشتہ ہے جمع ہے نہیں ہاں کیا چیز آ حق الغیر یہ عورت غیر کا حق ہے مولانا آپ کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں سورج سمجھ میں آ اسی طرح غیر کی متدہ جسے اس نے طلاق دی ہے ابھی ایسد کے اندر ہے اس کے ساتھ جب تک ایسد کے اندر ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں بھائی اور کیا وجہ ہے یہاں پر حق الغیر بھائی حق الغیر اور کبھی نکاح سے مانیا جو ہے وہ دین ہوا کرتا ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ اہل کتاب عورتیں جو ہیں ان سے نکاح جائز ہیں اس کے علاوہ کوئی کافر ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں اس کے ساتھ نکاح جیسے کوئی مجوسی عورت ہے پارنسی یا ہندو عورت ہے اس کے ساتھ مسلمان نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھائی ان کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں بھائی اللہ یہ کہ یہ عورت کیا کرے مسلمان ہو جائے یا اہل کتاب میں سے ہو جائے پھر تو نکاح جائز ہوگا ورنہ جائز تو یہاں نکاح سے مانع نصب ہے کوئی سبب ہے رضاعت یا سہوریت نہیں وہ بھی نہیں ہے جمع سبب ہے مانع ہے نہیں وہ بھی نہیں حق الغیر مانیہ ہے نہیں تو مانیہ کیا چیز ہوئی دین ہے تو کتنے نکاح سے مانیا کتنے ہوئے بھائی پانچ چیزیں ہو گئی نصب سبب جمع حق الغیر اور دین بھائی دیکھا ضابطے کے ساتھ پانچ چیزیں آپ آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں بھائی ومن زنا بھی مراتین ہر علیہا علیہا ہے آپ کی کتابوں میں آلئی ہونا چاہیے میری کتاب میں علیہا ہے کتابت کی غلطی ہے علیہی مذکر ہونی بن تو اور جس نے زنا کیا کسی عورت سے تو حرام ہو جائے گئی اس شب پر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی کیا ہو جائے گی حرام بھائی آپ نے پڑھا اوپر ضابطہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں یعنی اصول اس پر کیا ہوگئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام. حرام چاہے صحبت ابھی کی ہو یا صحبت حرام. اور اس عورت کی بیٹی بھی اس شخص پر حرام ہو جائے گی لیکن کب صحبت کر لے گا وہ ابھی صحبت سے پہلے حرام نہیں تو یہ سسرالی رشتے بن گئے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اچھا اب ایک آدمی ہے ایک عورت سے زنا کر لیتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح خورمت آ جائے گی جس عورت سے زنا کیا اس عورت کی ماں اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی ہرام بعد میں ایسا موقع آیا یہ آدمی اب نکاح کرنا چاہتا ہے اس عورت کی ماں بھی, بھی جوان ہے اور اس کے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں مالانا اب کوئی صورت نہیں ابد الآباد کے لیے وہ عورت اس پر کیا ہو چکی ہے حرام ہو چکی ہے یا جس عورت سے زنا کیا اس کی کوئی بیٹی ہے بعد میں مالانا اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں جس جیسے जैसे کیا تھا یہ اس کی بیٹی اس عورت کی جو اولاد تھی اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ के लिए کیا بن گئی حرام ہو گئی اس کو کہتے ہیں خرمت क्या کیا کہتے ہیں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے مولانا آج کل بڑا آج کل حالات بڑے خراب ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس حرمت میں مبتلا ہوں گے بھائی حرام جگہ پر حرام بھائی یاد رکھیے مولانا آپ کو باریک بات بتلاؤں گہرائی میں ذرا کوئی مرد کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ شہوت سے ہاتھ لگائے بھائی درمیان میں کوئی حائل نہ ہو کپڑا وغیرہ نہیں مثلا عورت کے ہاتھ پر ہاتھ لگایا شہوت کے ساتھ اور ہاتھ لگانے سے اس مرد کو شہوت آئی گئی یا کسی عورت نے کسی مرد کو ہاتھ لگایا اور اس عورت کو شہوت آگئی بس جیسے ہی شہوت آئی اس مرد پر اس عورت کے اصول بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے اس کے پوروا بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے مرد کے لیے عورت کی جانب کیوں ہے عورت کے لیے بھی اس مرگ کی طرف سے ایسے ہی ہو گیا اس مرگ کے اصول بھی کیا ہو اس پر ہمیشہ کے لیے بعد میں اس شخص کا باپ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں مالانا کبھی بھی جائز یا اس شخص کا بیٹا اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اب کبھی بھی جائز نہیں ضابطہ سمجھ میں آیا کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے بغیر کسی خائل کے اور شہوت آ جائے یا اگر پہلے سے شہوت تھی تو شہوت بڑھ جائے تو وہ عورت اس عورت کے اصول اور فروغ اس مرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے ہرا یا عورت نے کسی مرد کو ہاتھ لگایا تو اس مرد کے اصول اور فروخ اس عورت پر کیا اس <تصفح> <تصفح> <تصفح> عورت پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے اب حرام ہو چکے اب حلال ہونے کی کوئی سورت نہیں ہے بھائی اگر نکاح کر بھی لیتے ہیں نکاح نہیں ہوگا اب ساری مزید تو ہوگا مارانا وہ جائز نہیں ہے ان کا آپس میں ملنا صورت سمجھ میں آ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ دیکھو ایک آدمی ہے اس نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے اتفاق سے جاتا ہے ایک دن گھر گیا ساتھ کے ساتھ ہاتھ ملایا سفر سے آیا ساتھ کے ساتھ بھی کیا کیا ہاتھ ملایا ہاتھ ملاتے ہوئے شہوت آ گئی بس مولانا بیوی ہاتھ سے نکل گئی ابد الباد کے لیے حرام ہو گئی یہی حورمت ہے مساحرت مساحرت کہتے ہیں اصل میں سسرالی رشتہ حرمت کا معنی ہے احترام سسرال جب کوئی بن جاتا ہے تو سسرالی رشتوں کا احترام ہے یہ کہ کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں جب انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو سسرالی رشتہ قائم ہو گیا آپ سسرالی رشتے کے احترام میں اس عورت کی ماں اس شخص پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی ہے حرام یہ کس لیے ہے بھائی سسرالی رشتے کے کہ کی بیٹی سے اس کا نکاح ہوا ہے تو یہ عورت بھی اس کے لیے ماں کی طرح ہی ہو گئی گویا کہ اب اس کے ساتھ نکاح نہیں سمجھ میں آیا بھائی یا اس عورت کے ساتھ جب صحبت کی اس کی بیٹی بھی اس پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی یہ ہے قرمت مساحرت بھائی کیا ہے یہ بڑا نازک مسل ہے آپ دیکھو ایک آدمی میں نے مثال ذکر کر دی گھر سفر سے آیا ساس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو شہوت اس شہبت آ گئی اس اور جو اسی کی بیٹی تو اس کے آخد میں تھی وہ بیٹی بھی اس پر کیا ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی سمجھ میں آیا اب آپ بتائیے مولانا اسی طرح تو یہ بڑا عام ایک جس کی لوگوں کو لوگوں کو خبر ہی نہیں پائی تو یہ عام پیش آنے والی چیز ہے یا نہیں بھائی سمجھ میں آیا یہ آپ لوگوں تو ماشاء اللہ دینی گھرانہ ہے دینوں دین کا خیال رکھا جاتا ہے وغیرہ عام گھروں کے اندر تو دین کا اتنا خیال نہیں دین کی باتوں کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نماز روزے وغیرہ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا بس نماز بھی اتنا پتہ ہوگا نماز پڑھنی ہے تو بہ کچھ دینی گھرانے ہیں جو دین کا خیال رکھتے ہیں دین پر چلتے ہیں عام لوگ تو عام باتوں کی پرواہ نہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو وہاں ایک قسم کی کتنے تعلقات پیش آتے ہیں اور پھر بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی لیکن اسے پتہ نہیں ہے ساری عمر بیوی کو اپنے پاس ہی رکھا ہے لیکن جتنا بھی تعلق ہے سارا دنا شمار ہوگا خوفناک بات ہے تو یہ حرمت تو کہتے ہیں ومن اور جس نے جنا کیا کسی عورت سے حارمت علیہ امہا تو حرام ہو گئی اس شخص اس عورت کی, کی بیٹی و ایذا طلق الرجل بھائی ابھی مسئلہ گزرا دو عورتوں کو دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا ایک وقت میں جائز نہیں ہے ایک وقت میں یاد رکھیے جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو طلاق دو قسم پر ہے آگے طلاق کے بعد میں بھی تفصیل آ گی یہاں مختصر تفصیل بیان کر دیتا ہوں مسئلے سے متعلق جو ہے ایک طلاق طلاق رجعی کہلاتی ہے ایک طلاق طلاق بائن کہلاتی ہے سمجھ میں آیا طلاق تو ایک آدمی کو جب ایک شخص جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اسے کتنی طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے تین طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے بھائی تین طلاقوں کا تو اب نکاح ایک ہی طلاق سے بھی ٹوٹ جاتا ہے لوگ حماقت کرتے ہیں اکٹھی تین طلاقیں دے دیتے ہیں بعد میں پریشان ہوتے ہیں بھائی کیونکہ تین طلاقیں دے دیں تو اس کے بعد خلال شرعی کے بغیر دوبارہ اس خامن سے اس عورت کا نکاح جائز نہیں تو تین دینے کی کیا ضرورت ہے اس نکاح ہی کو توڑنا ہے نا طلاق ہی دینی ہے تو ایک طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ کافی ہے بعد میں اگر پھر ارادہ بن گیا نکاح کا تو اب جوڑ کی بھی صورت ہے کہ صرف ایک طلاق دی ہے ابھی بھی دو کا حق باقی ہے تو دوبارہ آپس میں نکاح کر لو کسی حلالے وغیرہ کی ضرورت نہیں تو یہ بہت بڑی غلطی لوگوں کو دیکھو طلاق کا بھی نہیں پتا بھائی کہ کیسے طلاق دینی چاہیے بھائی ایک طلاق کافی ہے بھائی جب نکاح کو ختم کرنا ہے تین طلاقوں سے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا ہے پھر اب دوبارہ ملنے کے لیے حلالہ شرعی ضروری ہے اس کے بغیر دوبارہ اس عورت سے نکاح اس مرد کے لیے جائز نہیں تو طلاق یاد رکھیے دو قسم پر ہے ایک طلاق رجعی کہلاتی ہے ایک طلاق بائن کہلاتی ہے طلاق رجعی وہ ہے جس میں خامن کو رجوع کا حق ہوتا ہے عزت کے اندر اندر بھائی یاد رکھو جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اس پر عزت گزارنا ضروری ہے وہ عورت عزت گزارے گی پھر کسی اور آدمی سے نکاح کر سکتی ہے جب تک عزت نہیں گزارے گی کسی اور آدمی سے اس عورت کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں بھائی اور عزت کتنی ہے بھائی عام عورت کی عزت تین حیض ہے مولانا تین حیض وہ انتظار کرے گی تین حیض جب پورے ہو جائیں اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے اس سے پہلے نکاح کرنا چاہیے نہیں تو یہ اور مقصد کیا ہے بھائی مقصد اس کا یہ ہے کہ تاکہ اچھی طرح پتہ لگ جائے کہ کہیں یہ جس جو آدمی جس نے تلاک دیے اس عورت کو کہیں اس کا بچہ اس عورت کے پیٹ میں تو نہیں کہیں یہ عورت شامیلا تو نہیں سامن سے تو تین حیض میں اچھی طرح پکی طرح پتہ چل جائے گا کہ جب حیض ہے جب حمل ہو تو حیض نہیں آتا اور جب تین دفعہ ہے آیا معلوم ہوا یہ اور اس عورت کو حمل نہیں ہے بھائی حمل نہیں ہے ہاں تو تین حیض میں جب تین حیض گزر جائیں گے تو اب اچھی طرح پتہ لگ گیا معلوم ہوا کہ اس خاون کی اولاد اس عورت کے پیٹ میں نہیں ہے اب یہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے تو اب طلاق دو قسم پر ہے ایک طلاق رجعی بھائی عام طلاق خاون مثلا بھئی کوئی خاون اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کیا دے دی طلاق دے دی تو پھر اس سورج کے اندر اب یہ طلاق رجعی ہے یہ کیا ہے ہاں اگر یوں کہ میں نے تمہیں بڑی سخت طلاق دی تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی یا میں نے یوں صاف لفظوں میں کہ میں تمہیں طلاق بائن دی یا میں نے تمہیں بہت بڑی طلاق دی یا میں نے تمہیں پہاڑ جتنی طلاق دی یہ آگے آ جائیں گی مثالیں صاحب خدوری بھی خود ذکر کریں گے سمجھ میں آیا تو طلاق کی تلاخ وغیرہ تھا ذکر کرتا ہے تو یہ سخت طلاق دی میں نے تمہیں تو یہ طلاق بائن ہے تو ایک طلاق بائن ہے ایک طلاق رجعی طلاق بائن دیتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح کیا ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ گیا اب عورت تین حیض گزارے گی اپنی عزت پوری کرے گی پھر جس کے ساتھ مرضی چاہے نکاح کر لے چاہے تو اسی خاون سے نکاح کر لے کسی اور سے نکاح کرنا ہے تو عزت کے بعد کرے گی عزت سے پہلے ہاں اسی خاون سے پھر نکاح کرنا ہے اس نے تو ابھی ایک طلاق دی ہے دو کا حق تو ہے لہذا اسی سے دوبارہ کیا کر سکتی ہے عزت کے اندر بھی نکاح کر سکتی صورت سمجھ میں آ گئی یہ طلاق لیکن طلاق بائنگ بھی ہے ویسے نہیں واپس آ سکتی دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا دو گواہ بٹھا لیں اور آپس میں نکاح کر لیں بھائی آسان سا مسئلہ ہے دونوں کیا کر لیں آپس میں نکاح کر لیں اور ایک طلاق رجعی ہے جس میں خامن صرف یہ کہتا ہے میں نے تمہیں طلاق دی کوئی صفت وغیرہ ساتھ ذکر نہیں کرتا یہ تلاق رجعی ہے اس میں بھی عورت جب عزت گزار لے گی تو اس نکاح ٹوٹ جائے گا اور نکاح ٹوٹ گیا تو اب جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے لیکن یہ چونکہ طلاق رجعی ہے نکاح خامند اس میں رجوع کر سکتا ہے اس میں دوبارہ نکاح کی بھی نہیں ضرورت خامن کہہ دیتا ہے عزت کے اندر اندر رجوع کا حق ہوتا ہے بھائی تو نکاح عزت کے اندر اندر خامن کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں تو رجوع ہو گیا مولانا اب اور اب پھر اسی طرح اس کی بیوی بن گئی اور اب عزت شمار کا شمار ختم اب یہ پھر پہلے کی طرح بیوی لیکن ایک طلاق تو دے چکا کتنی باقی ہیں تو اب باقی عمر کے لیے دو رہ گئی جب چاہے ان کو استعمال کریں تو طلاق رجعی میں کیا ہوتا ہے عزت کے اندر اندر خامن کیا کر سکتا ہے رجوع کر لے جب رجوع کر لیے آپ نکاح نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اس کی بیوی ہے لیکن طلاق بائیں کیا ہو چکا ہے نکاح ٹوٹ چکا ہے دوبارہ باقاعدہ کیا کرنا پڑے گا نکاح کرنا پڑے گا اگر دوبارہ آپ میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو تلاق رجعی میں خامن کو رجوع کا حق ہوتا ہے بھائی اور رجوع آگے ذکر بھی آئے گا صاحب حضوری بھی ذکر کریں گے رجوع میں صرف منہ سے کہنا ہی ضروری نہیں ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں بلکہ کوئی ایسا خیل کر لیا جس سے رجوع کا پتا چلتا ہے اس رجوع پر دلالت ہوتی ہے تو بھی رجوع ہو جائے گا مثلا بیوی بی کو تلا رجعی دی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ صحبت کر لی یہ صحبت دلیل کر رہی ہے معلوم ہو یہ کیا کر رہا کر چکا ہے رجوع پر یہ سوبت رجوع پر دلالت کر رہی ہے تو طلاق کتنے قسم پر ہوئی ایک رجعی اور ایک بائن नहीं। رجعی میں عدت کے اندر خامن کیا کر سکتا ہے رجوع کر لے گا رجوع کر سکتا ہے اور اس میں دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں اور طلاق بائن میں کیا کرنا پڑتا ہے دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے تو دیکھیے بھائی صاحب قدوری فرما رہے ہیں ادا تلّہ ظلم رہتا ہوں تلاقم بائنا اور جب طلاق دی کسی شخص نے اپنی بیوی کو کون سی طلاق بھائی طلاق لہو اینت جبھی اگتی ہاں تو جائز نہیں ہے اس آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے اس کی بہن کے ساتھ کھاتا تنقضی عزت یہاں تک کہ اس عورت کی عزت گزر جائے بھائی عزت پوری ہو جائے بے صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا ہوا تھا اب اس کا ارادہ ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا لیکن اس, کی اس عورت کے ہوتے ہوئے اس کی بہن کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں اب یہ آدمی اس عورت کو کیا کرتا ہے طلاق بائن دے دیتا ہے اور طلاق بائن دینے سے چونکہ نکاح ٹوٹ گیا اب فوراً کیا کرنا چاہتا ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی جب تک عزت پوری نہیں ہو جاتی اس عورت کی اس وقت تک اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز <تصفح> کیوں نہیں جائز کہتے ہیں وجہ یہ کہ نکاح ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں من وجہ ٹوٹ چکا ایک اعتبار سے دیکھا جائے ٹوٹ چکا ہے ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ابھی بھی باقی تلا کے بائن دے چکا ہے نکاح ٹوٹ چکا لیکن دیکھا جائے تو یہ عورت آگے ابھی نکاح کر سکتی ہے جس عورت کو تلاخ ملی ہے نکاح کر سکتی ہے نہیں اس نے تو ابھی تین گزارنے کس وجہ سے گزارنے اسی کی وجہ سے کس کی وجہ سے اور اس مدت کے اندر اس عورت کو خرچہ وغیرہ دینا کس کے ذمہ ہوتا ہے خامند کے ذمہ ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو اور یہ وغیرہ اور چیزیں بھی نکاح کے آپ کام باز ہیں تو معلوم ہوا ابھی نکاح پوری طرح ٹوٹا نہیں اگر پوری طرح ٹوٹا ہوتا تو خاون کے ذمے اس کا خرچہ وغیرہ ہوتا آگے اس کی نکاح سے ممانعت ہوتی نہیں ہاں جب عزت پوری ہو جائے گی پھر نکاح بالکل ختم ہو گیا تو مین وجہ ابھی بھی نکاح باقی ہے بعض اعتبارات سے نکاح ابھی بھی جب نکاح ابھی بھی باقی ہے اس عورت کے ساتھ اور وہ اس کی بہن کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے تو کیا لازم آئے گا دو بہنوں کا ایک, ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا لہذا جائز نہیں جب عیدت گزر جائے پھر کیا کر سکتا ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح اور یہ صرف طلاق بائنگ میں نہیں ہے طلاق رجوئی میں بھی اسی طرح ہے طلاق رجعی دے دی تو جب تک عزت نہیں گزرے گی نکاح پوری طرح ٹوٹا نہیں جب پوری طرح ٹوٹا نہیں تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز بھی نہیں تو پھر صاحب قدوری نے صرف طلاق بائن کو کیوں ذکر کیا طلاق رجعی کو کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں بھائی طلاق رجعی میں تو نکاح دوبارہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہوتی خامن زبان سے کیا کہہ دیتا ہے میں رجوع کرتا ہوں تو کیا ہو جاتا ہے رجو ہو جاتا ہے اور طلاق بائنگ میں تو نکاح اس طرح ٹوٹ چکا ہے کہ اب دوبارہ ملنے کے لیے کیا ضروری ہے دوبارہ نکاح ضروری ہے تو صاحب خزوری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ طلاق بائنگ جس میں نکاح ٹوٹ چکا ہے وہاں پر عدت کے اندر جب اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں طلاق رجعی میں تو گویا کہ ابھی نکاح ٹوٹا ہی جب وہاں ہی نہیں تو وہاں تو بت اولا کیا ہے اس کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا یہ مانا ہے مولانا کلتا ہوں جب طلاق دے دی کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاقم بائیں طلاق تلاق لم يجز له لہو این تزا تو جائز نہیں اس آدمی کے لیے کہ وہ نکاح کرے عورت کی بہن کے ساتھ عزت اہا یہاں تک کہ اس کی عزت گزر جائے اور جائز نہیں آقا لیے کہ وہ نکاح کرے اپنی باندھی سے اور نہ عورت کے لیے کہ وہ نکاح کرے اپنے غلام سے بھائی ایک شخص ہے اس کی ایک باندی ہے وہ باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہتے جائز نہیں باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہاں نکاح کرنا ہی چاہتے ہو اس کو پہلے آزاد کر دو پھر اس سے نکاح کر لو باندھی بھی ہو اور نکاح بھی کر لو یہ درست نہیں یہ ایک عورت ہے اس کا ایک غلام ہے وہ غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے یہ نکاح جائز نہیں ہے ہاں اس کو آزاد کر دو پھر کیا کر لو اس سے نکاح کر تو غلام بھی رہے اور نکاح بھی کر لے اس کے ساتھ یہ جائز نہیں وجہ یہ کہ آقا ہے کس سے نکاح کرنا چاہتا ہے باندی سے باندھی تو ہوتی ہے مملوک اور جب نکاح کرے گا تو اس کی بن جائے گی بیوی اور بیوی ہوا کرتی ہے مالک خامن کے ساتھ چیزوں کی مالک منافع کے اندر مالک بن جاتی ہے یا نہیں بن جاتی بیوی کے بڑے اختیارات ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو بیوی کو بھی اختیارات نہیں ہیں شریعت میں بھائی تو آگے آپ تفصیل پڑھ لیں گے تو وہ ان اختیارات کی مالک ہو جایا کرتی ہے تو خامد اور بیوی بی کے منافع مشترکہ ہو جایا کرتے ہیں تو اب آ گئی مالکیت پہلے وہی وہ اس عورت کیا تھی تھیلوک جی مملوکا تھی اب کیا بن گئی ہے مالکہ تو مملوکا بھی رہے مالکہ بھی ہو جائے یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی تو لہذا آزاد کرو پھر اس سے نکاح کر لو یہ درست ہے اس کے بغیر درست نہیں اسی طرح عورت ہے اپنے غلام سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ تو ہے مملوک نکاح کرے گی تو وہ کیا بنے گا مالک بنے گا بھائی سمجھ میں آیا تو مالک بن جائے گا طلاق وغیرہ اور چیزوں کا مالک بنے گا یا نہیں بنے گا بھائی مالک بن جائے گا تو مملوک اور مالک ایک ہی شخص ایک وقت میں مملوک بھی ہو مالک بھی ہو یہ درست نہیں ہے بھائی کہتے کہ وہ نکاح کرے اپنی بندی سے عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کرے آب اپنے غلام سے وہ تجویز الکتابی یاد ہی ولاج و تجویز اور جائز ہے نکاح کرنا کتابی عورتوں سے یعنی اہل کتاب میں سے ہے جو یعنی یہودی عیسائی ہے جو تزی جل مجوسیات اور جائز نہیں ہے نکاح کرنا مجوسی مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو آتش پرست جو آگ کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آج کل پارسی کہتے ہیں پارسی اور جائز نہیں ہے مانا نہ ماجوسی عورتوں سے نکاح کرنا و لل اور نہ بس عورتوں سے بتوں کی جو عبادت کرتی ہیں اسے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے وہ تجویز اسفادیات اسفابی عورتوں سے نکاح جائز ہے ان کانو یمینبی نبیوں یقر نبی کتاب اگر وہ ایمان رکھتی ہیں کسی نبی پر اور اقرار کرتی ہیں کسی کتاب کا آسمانی کتاب کا کیا کرتی ہیں اقرار آسمانی دین کو مانتی ہیں سابی عورتیں تو ان سے نکاح جائز ہے وہ ان قانون یابود القواقبہ اور اگر وہ کیا کرتے ہیں سابی وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں ولا کتاب الحم اور ان کی کوئی کتاب بھی نہیں آسمانی لمح یز منا کہم تو ان کے ساتھ باہم نکاح کرنا جائز نہیں سمجھ میں آیا بھائی تو امام مح... امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ سابی عورتوں سے نکاح جائز ہے صاحب فرماتے ہیں سابی عورتوں سے نکاح جائز نہیں بس سابی صعبی... یہ ایک مذہب والے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں جائز ہے صاحب فرماتے ہیں جائز نہیں وجہ یہ کہ اختلاف ہیں دونوں کا امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں آسمانی دین کو مانتے ہیں سابی جو ہیں زبور کو مانتے ہیں وغیرہ آسمانی کتاب کو تو اور ستاروں کی یہ تعظیم کرتے ہیں جبکہ صاحبین صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں تو یہ بھی بس پرستوں کی طرح ہوئے لہٰذا ان کے ساتھ نکاح جائز تو آپ کہتے ہیں صاحب قدوری نے اسی لیے کہا کہ بھائی سعدی اگر کیا کرتے ہیں ان کی تحقیق کرنے لیں آپ اگر وہ کیا کرتے ہیں آسمانی دین کو مانتے ہیں نبی کو مانتے ہیں کتاب کو مانتے ہیں کسی بھی کتاب کو آسمانی تو پھر اس صورت میں ان سے نکاح جائز ہوگا اور اگر وہ ستاروں کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں پھر تو یہ بت پرستوں کی طرح ہوئے پھر ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں وجوز تجویز تجویز مجوسی یا تی وسن یاتی تزویز بھائی یہاں متن کے اندر تزویج کا لفظ آیا بھائی لیکن یہاں تزویج جڑتا نہیں بھائی تجویز کا یہاں تجوج کا لفظ ہونا چاہیے بھائی کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے بھائی کیونکہ تزویج کا معنی ہے نکاح کروانا ضویج تجویزن کا کیا معنی ہے نکاح کروانا اور تزوج باب تفاعل ہے اس کا معنی ہے نکاح کرنا تو کتابیا نکاح کرنا جائز ہے کتابیات کا نکاح کروانا جائز ہے یہ ترجمہ تو درست نہیں بنتا بھائی سمجھ میں یہ مسئلہ تو بیان ہی کر رہے صاحب قدوری کہ کتابیاں کا نکاح کروانا درست ہے یا نکاح کروانا درست نہیں خود کتابیاں سے نکاح کرنا درست ہے یا درست نہیں یہ بتلا رہے ہیں بھائی یہ ہونی چاہیے یوں ہونی چاہیے مولانا عبارت وزو تزب و جل کتابیاتی اور جائز ہے کتابیات عورتوں سے نکاح کرنا اور مجوسی یعنی آتش پرست عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ولال وسنیات اور بت پرست عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں وجو تزو وجل فادیات اور فادیا عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے بھائی سمجھ میں آئے گی بھارت بھائی تو یہ تزویج کا لفظ یہاں جڑتا نہیں ہے بھائی تجوز کا لفظ ہونا چاہیے محرم تیزافی حالت الحرام اور جائز ہے محرم مرد اور محرمہ عورت کے لیے کہ وہ دونوں نکاح کر لیں حالت احرام میں بھائی حالت حرام ایک شخص نے حالیہ عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے یہ ایک عورت ہے یا دونوں ہیں مولانا حالت احرام میں وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں بھائی صاحب قدوری نے ضابطہ بتلا دیا کہ محرم مرد اور محرم عورت آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں امام شافر عملہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ نکاح نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں نہیں نکاح تو صرف ایک عقد کا نام ہے ایجاب و قبول کر لیں نکاح ہو جائے گا ہاں صحبت کرنا وہ تو ہم بھی کہتے ہیں جائز نہیں ہے صرف نکاح عقد کرنا چاہتے ہیں تو عقد جائز ہے سمجھ میں آئے دلائل کتابوں وغیرہ میں مذکور ہیں بھائی احادیث وغیرہ دلیلیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حالت احرام نے کیا کیا تھا نکاح فرمایا تھا بھائی نکاح فرمایا تھا بھائی چلیے بس مولانا بس حضاف المرام اللہ عالم حقیقت الکلام